الحمد لله وحبا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوه گزشتہ ہفتے کے ناگے کے بعد آج دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج کے درس کا آغاز ہم نے صورت النساء کی آیت نمبر ایک سو پچاس سے کیا ہے جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے بیس مارچ سے چھبیس مارچ تک ہانگ کانگ کے مختلف مقامات پر درس قرآن کریم کی توفیق اتا فرمائی میرے جیسے شخص جو ہر اعتبار سے کمزور بھی ہے جسمانی اعتبار سے علمی اعتبار سے عملی اعتبار سے یہ محض قرآن کریم کی نسبت اور قرآن کریم کا تعلق ہے کہ اللہ پاک نے دیار غیر میں دیار و شرک میں قرآن سنانے کی توفیق عطا فرمائی میرا حال یہ ہے کہ میں انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں جانتا بعض مشکلات بھی پیش آتی ہیں اور خاص طور پر اس وقت زیادہ احساس ہوتا ہے جب مخاطب انگریزی زبان جانتا ہو اور اس کو دین کی دعوت دینے کا مرحلہ درپیش ہو تو اس وقت اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے کہ آکاش ہم یہ زبان یا کچھ دوسری زبانیں جانتے ہوتے تو ہم دین کی دعوت اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں اس کے باوجود الحمدللہ اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے چینی مسلمانوں کے سامنے بھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور بعض جنہیں کلمہ نہیں آتا تھا انہیں اللہ پاک نے کلمہ پڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمایا وہاں مرکزی پروگرام تو کالون کی جامع مسجد ہے بہت بڑی مسجد اس میں ہوا مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پر اردو بولنے اور سمجھنے والے تقریباً تین ہزار حضرات و خواتین کا مجمع تھا اور سعودی ایرانی پاکستانی سفرا بھی موجود تھے اور یہاں سے آئے ہوئے مہمان بھی تھے انڈیا سے بھی بعض مہمان تشریف لائے تھے ایران سے بھی سعودیہ سے بھی وہاں پر بھی ساتھی پوچھتے رہے یہاں پر بھی بعض ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے اس ملک کو کیسے پایا تو میں نے جواب دیا کہ بہت اچھا بہت برا بہت اچھا تو مادی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے ظاہری اعتبار سے بہت اچھا ہے اور ان کی بعض باتیں ہمارے لیے قابل غور بھی ہیں باعث عبرت و نصیحت بھی ہیں صفائی ستھرائی کا جو نظام ہے جو کہ حقیقت میں اسلام کی تعلیم ہے اللہ کے نبی نے صفائی کی تعلیم دی ہے نظافت کی تعلیم دی ہے طہارت کی تعلیم دی قرآن نے اس پر زور دیا اور آج ہمارے ہاں اس کا فقدان ہے وہاں جو صفائی ستھرائی ہے ظاہری اعتبار سے شاید اس کے بعد کوئی صفائی ستھرائی کا درجہ نہ ہو میں نے چھ سات دن کے قیام کے دوران مختلف علاقوں میں جانا ہوا لیکن نہ وہاں مکھی دیکھی اور نہ مچھر دیکھا جبکہ ہمارا ان دونوں کے بغیر گزارا بھی محال ہے یہ ہماری پہچان بن چکے بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ وہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے یعنی سر عام تھوکنے پر بھی جرمانہ ہے اور کچرا پھینکنے پر بھی جرمانہ سر عام چھینکنے سے بھی منع کرتے ہیں اس میں بھی احتیاط اختیار کی جائے اس طریقے سے وہاں جو امن ہے جو سکون ہے جو تحفظ ہے وہ بھی قابل رشک ہے کاش اللہ پاک ہمیں یہ عطا فرمائے اللہ پاک نے تو قرآن کریم میں امن پر زور دیا لیکن آج عالمی اسلام میں امن اٹھ گیا افغانستان میں پاکستان میں ایران میں عراق میں بہت سارے اسلامی ممالک میں امن نام کی کوئی چیز نہیں لیکن وہاں امن ہے تحفظ ہے وہاں سارے مسلمان ہیں جو اپنے ملک لوٹنا چاہتے ہیں لیکن جب یہاں کے حالات سنتے ہیں بم دھماکے خود کش دھماکے اور عدم تحفظ چوری ڈکیتی غصب نہب تو پھر اپنے ارادے بدل لیتے ہیں وہ کہتے ہیں چوبیس گھنٹے میں سے کسی بھی وقت مرد ہو یا عورت باہر نکل جائے تو اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے نہ کوئی موبائل چھیننے والا ہے اور نہ کوئی رقم چھیننے والا اور اگر کوئی جرم کرے تو اس کا پکڑا جانا بھی تقریباً یقینی ہے تقریباً کوئی شاہ و نظر ایسا کیس پیش آ جائے کہ مجرم نہ پکڑا جائے تو الگ بات ہے وگرنہ مجرم پکڑے بغیر رہ نہیں سکتا گرفتار ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا اور ہماری شرم کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات جو خلاف قانون جرائم ہیں وہ بھی ہمارے پاکستانی ہندوستانی مسلمان بھائی کرتے ہیں اس کی وجہ سے بدنامی بھی بہت ہوتی ہے ہمارے جانے سے پہلے غالباً دو روز پہلے ایک پاکستانی نوجوان نے چار لڑ... تین لڑکیوں کو قتل کر دیا چوتھی کو تو اس کے شوہر نے خود قتل کیا مگر کوشش کی کہ یہ بھی اسی پاکستانی کے کھاتے میں چلی جائے لیکن بہرحال تحقیق سے پتہ چلا کہ اس نے تین کو قتل کیا ہے اور قتل کرنے کے بعد وہ بھاگ گیا پڑوسی ملک مکاؤ میں چلا گیا لیکن چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تقریباً انہوں نے قاتل کا پتہ چلا لیا اور اسے دوسرے ملک سے پکڑ کر واپس بھی لے آئے تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر ایک احساس تحفظ وہ پایا جاتا ہے اسی طریقے سے روزگار ہے بے روزگاروں کو الاؤنس دیا جانا عدل و انصاف کا ایام یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے باعث عبرت ہیں یہ کام ہمارے کرنے کے تھے لیکن آج غیر مسلم کر رہے ہیں اور بہت برا اس اعتبار سے کہ وہاں فحاشی ہے کوریانیت ہے ایمان سے محرومی ہے اس ملک کے اندر تقریباً 94 فیصد چینی رہتے ہیں اور ویسے تو ان میں سے اکثریت کا مذہب بتایا جاتا ہے بدھ مذہب لیکن زیادہ تر بے مذہب ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں سوائے اپنی ذاتی خواہشات کے اور سوائے پیسے کی پوجا کے اور سوائے نفس پرستی کے لیکن دین کی دعوت کا میدان ہے دین کی دعوت کا میدان ہے دین کی دعوت دی جائے تو وہ سننے کے لیے تیار ہیں اور ان کے اندر جو بعض خوبیاں پائی جاتی ہیں ان کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیں اور دین کے فرائض کی پابندی کر لیں تو وہ ہم سے بہتر مسلمان ثابت ہوں گے میں نے وہاں کے مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا مسلمانوں کو جو عبرت کی بات تھی مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے یہ فراڈ نہیں کرتے یہ دھوکہ نہیں دیتے یہ خیانت نہیں کرتے یہ ملاوٹ نہیں کرتے اب یہ صفات ان کی وہ مسلمان بیان کرتے ہیں اور بہرحال مسلمانوں کے جذبات کا کم از کم وہاں جو میں نے دیکھا تو لحاظ بھی رکھا جاتا ہے یہ چیز بھی ہے اور یہ بات سامنے آئی کہ اگر مسلمان منظم منظم ہو کر کام کریں کسی بھی ملک میں تو ان کی آواز سنی جاتی ہے اور ان کے جذبات کا لحاظ کیا جاتا ہے جیسے وہاں کے ساتھیوں نے بتایا کہ ایک جوتا مارکیٹ میں ایسا آ گیا جس کے تلوے پر یا جس کے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا یہاں اخباروں میں بھی یہ خبر چھپی یہ میں اس کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں وہاں کے مسلمانوں کا کہنا تھا میں کوئی اس کی طرفداری نہیں کر رہا دفاع نہیں کر رہا معاذ اللہ ہم کیوں دفاع کریں گے لیکن وہاں کے مسلمانوں کا کہنا یہ تھا کہ بعض کافر ایسے ہیں کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ادب کیا چیز ہوتی ہے احترام کیا چیز ہے حیا کیا ہے اور لفظ اللہ کا ادب کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے لفظ محمد کی عظمت کیا ہے ان چیزوں کو وہ جانتے نہیں بعض ایسے ہیں کہ وہ نئے نئے آئیڈیے کی تلاش میں رہتے ہیں کوئی خطاطی کا نیا آئیڈیا مل جائے تو وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں تو کسی نے دیکھ لیا لفظ اللہ تو اس کو بڑا پسند آیا الحمدللہ لفظ اللہ پاک نے ایسی کشش بھی رکھی ہے یا قرآن کریم کی کوئی ایپ دیکھ لی کہیں پر لکھی ہی تو انہوں نے سمجھا یہ خطاطی کا بڑا اعلیٰ نمونہ ہے اگر اس کو میں کاروباری طور پر استعمال کروں تو کپڑے پر برتن پر یا دوسری مصنوعات پر تو بڑی پسند کی جائیں گی یہ ڈیزائن بہت اچھا ہے تو بعض اوقات وہ بطور ڈیزائن کے ایسی چیزوں کو لیتے ہیں یعنی سب ایسے نہیں ہے کہ ان کا مقصد لفظ اللہ یا لفظ محمد کی توہین ہو صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی ہیں ایسوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن زیادہ تر ایسے لوگ یہ مغربی دنیا میں ہیں امریکہ برطانیہ فرانس وغیرہ میں ایسے ملکوں میں ہانگ کانگ وغیرہ میں اس طرح کے لوگ زیادہ نہیں ہیں بلکہ اگر ان میں سے کسی نے قرآن کی آیت کو استعمال کیا تو بطور ڈیزائن کے بطور خوبصورت خطاطی کے تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا جوتا مارکیٹ میں آیا جس پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا تو ہم نے حکومت کو متوجہ کیا تو حکومت نے فوری طور پر پورے ملک سے وہ جوتے دکانوں سے اٹھانے کا حکم دے دیا اور آئندہ ایسے جوتوں کی وہاں آنے پر پابندی لگا دی جن پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہو تو انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کا لحاظ کیا اسی طریقے سے وہ بتانے لگے کہ ایک دکان میں دکاندار نے ایسا کیا کہ دکان میں جو داخل ہونے کا دروازہ تھا تو وہاں ایسا ماربل استعمال کیا جس میں دنیا کے ہر مشہور مذہب کی جو مذہبی علامات ہیں ان کو ٹائلوں میں اس نے استعمال کیا تو مسلمانوں کی جو مذہبی تشخص کی علامات ہیں چاند ستارہ ہے یا مکہ مدینہ ہے وہ بھی اس نے وہاں پر اس قسم کی ٹائلیں لگائیں تو لگائی تو بنی تو, بنائی تو جاتی ہیں کہیں بلندی پر لگانے کے لیے لیکن اس نے نیچے ہی یہ ساری چیزیں لگا دی یہودیوں کی بھی عیسائیوں کی بھی ہندوؤں کی بھی سکھوں کی بھی ہر مذہب کے لوگوں کی لگا دی اس نے ٹائلیں اور وہاں سے لوگ داخل ہوتے تھے تو کسی مسلمان کی نظر پڑی تو اس نے دوسرے مسلمانوں کو متوجہ کیا حکومت سے شکایت کی گئی تو اس نے دکاندار کو حکم دیا اور وہ ساری ٹائلیں جو تھی وہاں سے اکھھیڑی گئی مقصد میرے بتانے کا یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں اگر وہ منظم ہو کر کچھ کام کریں تو ان کی آواز سنی جا سکتی ہے الحمدللہ دنیا کے بہت سے ممالک میں مسلمان اچھے عہدوں پر ہیں اچھے کاروبار ہیں ان کے بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں ان کی ذہانت سے ان کی صنعت سے ان کی صلاحیتوں سے غیر مسلم متاثر ہیں تو اگر وہ منظم ہو کر آواز اٹھائیں تو ان کی آواز سنی جاتی ہے میں اس کے ذریعے سے دنیا کے دوسرے ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اگر کسی اور ملک اور کسی اور شہر میں بھی اس طریقے سے اسلامی شاعر کی توہین ہو قرآن کی توہین ہو کلمے کی توہین ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو تو وہاں کے مسلمان ملکی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے اگر بالا تر طبقے تک اپنی آواز پہنچائیں تو ان شاء ان کی آواز رائے گاہ نہیں جائے گی دائر نہیں جائے گی اور یہاں کے ساتھیوں کے لیے بھی نصیحت اور عبرت کے طور پر عرض کر رہا ہوں ڈبلو ہمارے درس میں شریک ہونے والی ایک بہت کمزور سی خاتون ہر اعتبار سے کمزور کمزور سی خاتون ہے لیکن جب اس نے سنا ہالینڈ میں فلم بنائی گئی جس میں قرآن کریم کی توہین کی گئی کس طریقے سے ڈنمارک میں خاکے بار بار شائع کیے جا رہے ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی تو یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس خاتون نے اپنے قلم ہی سے کچھ عبارت لکھی اور فوٹو کروا کر یہاں کے ساتھیوں میں پرچے تقسیم کیے جن میں اپیل کی گئی کہ آپ اس سلسلے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں اور وہ خاتون چونکہ انگریزی زبان سے بھی آشنا اور نے انگریزی اخباروں میں بھی لکھا اور اوپر حکومت تک آواز پہنچائی چنانچہ صدر مملکت مملکت تک اور دوسروں تک اس کی آواز پہنچی اور اس کے جذبات پہنچے اس کو ملاقات کا بڑی شخصیات نے موقع دیا اور اس نے اپنے دل کا सामने ان کے سامنے ظاہر کیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ حکومت کی طرف سے بھی ہالینڈ اور ڈنمارک وغیرہ کے خلاف احتجاج کیا گیا اگر ایک کمزور سی خاتون کوشش کر کے پوری حکومت تک اپنی آواز اور اپنے جذبات پہنچا سکتی ہے اور ان کو اسلام کے حق میں آواز اٹھانے پر مجبور کر سکتی ہے تو ہم بھی اگر اپنے اپنے مقام پر عزم کر لیں ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش بھی رہے گا نہیں جائے گی تو اللہ پاک نے ہم میں سے جس کو جتنی توفیق دی ہے اس کو اس حد تک کوشش کرنی چاہیے اسلام کے دفاع کی قرآن کے دفاع کی اسلام کی دعوت کی دین کی دعوت کی کوشش کرنی چاہیے باقی اس کی آواز کو با اثر بنانا یہ اللہ کا کام ہے خود میرے جیسے کمزور انسان کی مثال آپ کے سامنے ہے ہم نے کبھی سوچا نہ تھا کہ اس یہ جو درس یہاں پر دیا جا رہا ہے یہ پوری دنیا میں سنا جائے گا لیکن اللہ پاک نے اس کو یہ مقبولیت عطا فرمائی الحمدللہ کثرت کے ساتھ ایسے ساتھی ملے جنہوں نے کہا کہ ہم التزام کے ساتھ درس قرآن سننے کا اہتمام کرتے ہیں نہ صرف خود بلکہ سارے بچوں سمیت اس کی کوشش کرتے ہیں اور میں نے اس چیز کو محسوس کیا دیا کفر میں بسنے والے بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں غلط بھی ہوں گے لیکن ایسے بھی ہیں جنہیں پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر ہے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے پورے ہانگ کانگ میں صرف پانچ مسجدیں ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی دور دور مسجدیں واقع ہوں گی لیکن اس کے باوجود جن مساجد میں جانا ہوا تو پتہ چلا کسی مسجد میں تین سو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کسی میں چار سو بچے اور کسی میں چھ سو بچے دین کی تعلیم قرآن کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں تو ان کو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر اپنے ایمان کی فکر اللہ پاک ہمیں بھی یہ فکر عطا فرمائے جیسا میں نے عرض کیا کہ آج کے درس کا آغاز ہم صورت النساح کی آیت نمبر ایک سو پچاس سے کر رہے ہیں اللہ فرماتے ان البین یقفرون ورسولی ہی بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ بید فرق اللہ ورسولی اور وہ چاہتے ہیں کہ فرق رکھیں اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان بقولوں نقمن و بباز ب و اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کے ساتھ کفر کریں گے وہ یوریدو نہ سبیلا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ نکال لے ان لوگوں کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں الا حقہ یہی کافر ہیں پکے فری نا اذاب مہینہ اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ اللہ پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے تو ایسے لوگ ہر زمانے میں رہے جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے تھے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں دنیا میں ایسے لوگ بہت کم رہے جنہوں نے سرے سے خدا کے وجود کا انکار کر دیا ہو دنیا میں بچنے والے اکثر انسان ایسے ہیں جو کسی نہ کسی انداز میں اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں ایک ایسی ہستی کو مانتے ہیں جو اس دنیا کی خالق ہے اس کائنات کی مالک ہے اور ساری مخلوق کی رازق ہے خود جو مکہ کے مشرق تھے یہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے تھے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے, تھے اسی لیے اللہ با کریم میں فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق السماوات التمن لا يقولن اللہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا کل مئیزما ان سے پوچھیے کون ہے جو تمہیں آسمان سے بھی رزق دیتا ہے اور زمین سے بھی رزق دیتا ہے تو وہ مانتے تھے کہ وہ ہستی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے تو اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے اسی طریقے سے اللہ کو مانتے تھے لیکن نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے آج بھی یورپ کے اندر ایک گروہ ایسا پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو خدا پرست کہتا ہے خدا کو پوجنے والا وہ خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا کے نبیوں کو نہیں مانتے اسی طریقے سے ہندوستان میں برہم سماج یہ جو لوگ ہیں اس کے ماننے والے برہم سماج کے ماننے والے یہ توحید کے قائل ہیں مگر نبوت کا انکار کرتے ہیں تو اللہ فرماتے کہ وہ لوگ جو اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے یہ مومن نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے وہ لوگ جو بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے یہ بھی مومن نہیں ہو سکتے جیسا کہ یہودی یہ حضرت اسلام کو مانتے تھے لیکن حضرت یاہیا کو نہیں مانتے تھے حضرت عیسی اسلام کو نہیں مانتے تھے اور اسی طریقے سے عیسائی اور یہودی دونوں یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے آپ کی نبت کو نہیں مانتے تو اللہ فرماتے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے مومن بننے کے لیے اللہ کے سارے نبیوں کو ماننا ضروری ہے اللہ کے سارے نبیوں کا احترام کرنا ضروری ہے اور کافر ہونے کے لیے سارے نبیوں کا انکار ضروری نہیں ہے بلکہ ایک نبی کا انکار کرنے سے یا ایک نبی کی توہین کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے اور الحمد پوری دنیا میں جتنی بھی قومیں آسمانی مذاہب کو ماننے والی ہیں یا نبوت اور وحی کے تصور کو ماننے والی ہیں ان ساری قوموں میں صرف مسلمان قوم ایسی ہے جو اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان رکھتی ہے اور اللہ کے سارے نبیوں کا احترام کرتی ہے اور کسی بھی نبی کی توہین کو کفر سمجھتی ہے ہمارے آکا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کے سارے امبیا سے افضل اور اعلی تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی بھی نبی کے مقابلے میں فضیلت نہ دو علماء کہتے آپ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نبی کے مقابلے میں میری فضیلت اس انداز میں بیان نہ کرو کہ دوسرے نبی کی توہین ہو جائے تو مسلمان کسی بھی نبی کی توہین کو جائز نہیں سمجھتا جبکہ دوسرے مذاہب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے اور بار بار کی جا رہی ہے ایک دل پسند مشغلہ سمجھ کر مذہقہ خیز انداز میں حضور کی توہین کی جا رہی ہے اور اس کو نہیں دیکھا جا رہا کہ دنیا میں بسنے والے ڈیڑھ ارب کے قریب مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے اور ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں تو اللہ فرماتے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں اور بعض کے ساتھ کفر کریں تو یہ بھی مومن نہیں ہو سکتے بری دو نہ انجت تخیز بین ظالی سبیلا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان درمیان کوئی راستہ نکال لیں درمیان درمیان کوئی راستہ نکال لیں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کفر اور اسلام کو اکٹھا کر لیں جیسے کہ ایک نام نہاد مسلمان بادشاہ مغل بادشاہ اکبر نے ایسا ہی کیا اس نے مختلف مذاہب سے مختلف چیزیں لی اور ایک نیا مذہب نکالا جس مذہب کو اس نے نام دیا دین اللہی کا اور اس کی تین پشتوں کے بعد دارا شکو آیا اور اس نے بھی یہی کوشش کی کہ ایک نیا مذہب متعارف کرایا جائے ہر مذہب سے کچھ باتیں لے لی جائیں اور ایک نیا مذہب دنیا کے سامنے پیش کیا جائے لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص درمیان درمیان کا راستہ نکال لے کچھ باتیں عیسائیوں کی لی جائے کچھ یہودیوں کی لی جائے اور کچھ ہندوؤں اور سکھوں کی لی جائے اور کچھ اسلام کی لی جائے اور مذہب کا ایک نیا ایڈیشن دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسا مذہب میرے ہاں قابل قبول نہیں ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا غیر بل امین ہوں بہ اکیل آخرت من القاطرین جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرتا ہے تو اس سے ہر جز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا آخرت میں خطارے میں ہوگا اس احت کریمہ سے ان لوگوں کی بھی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مربت کا تقاضا یہ ہے اور مصالحت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مذہب کو سچا تسلیم کیا جائے جس مذہب پر بھی چلیں تو نجات ہے ایسے لوگ ہمارے ہاں بھی پائے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں کہ ہندو مذہب پر چلیں تو نجات ہے اور عیسائیت پر چلیں تو نجات ہے اور یہودیت پر چلیں تو نجات ہے اور سکھ مذہب پر عمل کریں تو بھی نجات ہے تو یاد رکھیے اللہ کہتے ہیں کہ اسلام کے سوا اب کسی اور مذہب میں نگات نہیں ہے یہ الگ بات ہے ہم بھی مربت کے قائل ہیں اور ہم اس چیز کو جائز نہیں سمجھتے کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے اور ان پر جبر و تشدد کیا جائے اس کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا لیکن جہاں تک نظریے اور عقیدے کی بات ہے تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب میں اب نجات نہیں ہے اگر ہر مذہب میں نجات ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ حکم نہ دیتے کہ تم سارے انسانوں کو اسلام کی دعوت دو قرآن کی دعوت دو یہ میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پوری دنیا کو اسلام کی اور قرآن کی دعوت دیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آ کر رہے گا جب ہر کچے پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہو کر رہے گا کوئی فرمایا کہ اسلام قبول کرے گا خوشی سے اور کوئی اسلام قبول کرے گا مجبور ہو کر یہ تو فرمایا کہ بعض لوگ اسلام قبول کریں گے مجبور ہو کر تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو تلوار کے ذریعے سے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کی تھوکرے کھانے کے بعد وہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے اس لیے کہ اسلام کے سوا کوئی مذہب انسانوں کے سارے مسائل وہ حل نہیں کر سکتا ہے تو بہرحال اگر ہر مذہب کے اندر نجات ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ حکم نہ دیتے کہ تم دنیا میں اسلام کی دعوت دو جبکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کے ہر انسان کو اسلام کی دعوت دیں یہاں ایک وضاحت یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل مکالمہ بین المذاہب کا بڑا چرچا ہے مذاہب کے درمیان مکالمہ ہونا چاہیے اس مکالمہ بین المذاہب کا مطلب کیا ہے دیکھیے اگر تو مکالمہ بین المذاہب کا مطلب یہ ہے